سولا یا وسلم اللہ اولیاء کرام سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا استمداد اور استحانہ دونوں کا معنی ایک ہی مدد طلب کرنا مدد چاہنا معاونت تعاون چانا یہ چیز جو ہے وہ محبوب ہے یعنی پسندیدہ یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں جب چاہے وہ کسی جائز الفاظ کے ساتھ ہو یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ ہو کہ جو جائز ہیں ناجائز الفاظ نہ بولے جائز الفاظ کے ساتھ جیسے یا غس المدت یا رسول اللہ المدد یا خواجہ المدت یا امام احمد رضا المدت وغیرہ وغیرہ تو کسی بھی جائز الفاظ کے ساتھ ان کو مدد کے لیے پکارنا ان سے مدد چاہنا یہ جائز ہے رہا ان کو فائل مستقل جاننا فائل مستقل کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالی کہ ارادے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے یہ حضرات خود و خود مدد کرنے پر قادر ہیں اگر کسی کا یہ عقید آؤ تو اس کو کہتے ہیں اس کو فائل مستقل اس نے جانا یہ فائل مستقل جانا ایک مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا مسلمان جب کسی سے مدد طلب کر رہا ہے کسی اللہ کے ولی سے تو اس کے وحم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو فائل مستقل جان رہا ہوں. اس کا ذہنی یہی ہوتا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا جلد قبول فرما گا کرے گا اللہ ہی لیکن یہ حضرات ہمارے لیے کیا بن رہے ہیں وسیلہ بن رہے ہیں تو مسلمان کا تو ذہن ہوتا ہی وسیلے کی طرف ہے وہ فائلے مستقل ان کو جانتے ہیں پوچھو کسی مسلمان سے پوچھو یا آپ نے یا گوس المدد کا تو کیا گوس کو خدا جانتے ہو کہ نہیں وسیلہ خود اللہ نے فرما یا ببو تغو اللہ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو ٹھیک ہے اتق اللہ اختیار کرو پھر فرمایا ببو تغو الوسیلہ اور اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرح پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو پھر آگے فرما بجائے تو پھر اور اللہ کی راہ میں جی کرو تو اگر وسیلہ جہاد ہی کو بنانا مقصود ہوتا تو پھر جہاد کا تذکرہ الگ کیوں کیا گیا پہلا سوال اور اگر یہ کہا جائے کہ نیک امال کا وسیلہ تلاش کرو تو اگر نیک امال کا وسیلہ ڈھونڈنا ہی ہوتا تو اتق اللہ کیوں فرمایا جاتا اتق اللہ میں سارے نیک امال آ گئے متقی ہے ہی وہی کہ جو نیک کام کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں وسیلے سے کچھ اور مراد ہے اور اس کو بزرگہ نے دن بیان کر دیا ہے. کہ اللہ کی راہ میں پہنچنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کرو شریعت میں علماء کو وسیلہ بناؤ طریقت میں اولیاء کام کو وسیلہ بناؤ ان کے وسیلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ اقرب چاہو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی صحیح کرو کوشش کرو رہا ان کو فائل مستقل جاننا فائل مستقل کا مطلب یہ کہ بغیر اللہ تعالی کے ارادے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے یہ حضرات خود بخود مدد کرنے پر قادر ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو فائل مستقل اس نے جانا اور جو ایسا جانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے ہے ایسا جاننا سری شرک ہے ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و سے برکت ہے صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اللہی کا نزول ہوتا ہے تو جہاں خود کوئی صالح بندہ موجود ہو کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی چھما چھم برس رہی ہو یعنی ذکر ہونے پر رحمت برستی ہے تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ خود اگر وہاں ہو تو کتنی رحمت برس رہی ہوگی مثلا ہم امیر رسنت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولیے, ولیے، کا ملے تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب خود امیر سنت کی صحبت میں کسی کو بیٹھنا میسر آ جائے کیا بات ہو اب یہ بھی سن لیجئے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو ذات خود رحمت للعالمین ہو اس کی تو کیا بات ہے ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکتیں اللہ تعالی کی رحمتوں کا وہ نزل ہوتا ہے تو جو جائے گا وہ سعادتیں ہی پائے گا برکتیں ہی پائے گا محروم کوئی نہیں لوٹے گا ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف سلف کہتے ہیں پرانے بزرگ جو پیچھے گزر چکے سلف صالحین یعنی نیک لوگوں کا جو پیچھے گزر چکے جو پرانے زمانے میں گزشتہ زمانے میں گزر چکے ان کا طریقہ رہا ہے اولیاء گرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں ان کے علم مو ادراک و سم و بصر یعنی سننے دیکھنے کی طاقت پہلے کی بہ بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے پہلے بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے حتیٰ کے رواج میں آیا کہ ہے بندہ جس کو دفن کیا گیا میت وہ اپنے جانے والوں کو یعنی جو اس کی قبر میں مٹی ڈال کر پیچھے چلے جا رہے ہیں اس کے واپس تو ان کے قدموں کی چاپ تک کی آواز سنتا ہے وہ اتنی اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر یہاں قبرستان میں جو سلام کرنے کا جو معاملہ ہے اہل قبور کو سلام کرنا یہ مستحب ہے السلام علیکم یا اہل القبور قبرستان میں یہ کہنا مستحب ہے تو ایک قبر تو یہاں ہے اس کونے پر قبر و کونے میں کتنا بڑا قبرستان ہے لیکن جیسا وہ پہلے والا مردہ جو قریب ہے وہ سن رہا ہے ویسے وہ آخر والا بھی سن رہا ہے سب تک آواز اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ ہر مرنے والے کے لیے ہوتا ہے تو جو اولیاء کاملین ہیں ان کی قوت اور سماعت اور ان کے دیگر معاملات میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہوگا یہ تو ان کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے اس کی تفصیل اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے اپنے مختلف رسالوں میں بیان کی ہے فتح اور رضویہ شریف کی جدید جلد ہے جو نمی اس کے اندر ایک رسالہ بولا اعلیٰ کا اس میں حضرت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سمائے موتا یعنی مردوں کا سننا مختلف دلائے حادث اور اس طرح کے واقعات آپ نے بیان کیے نوی جل میں رسالہ موجود ہے انہیں ایسال ثواب یعنی بزرگان دین دن کو علی کو اِسال ثواب نہایت مجب برکات یعنی برکات لانے کا سبب اور امر مستحب ہے ایک نیک کام اسے عرفن یعنی عرف میں اس کو براہ ادب ادب کی وجہ سے کیا کہتے تھے نظر و نیاز کہتے تھے یہ نظر جس کو ہم کہہ رہے نظر شرعی نہیں ہے نظر و منت کا جو بیان ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ نظریں کیا کہلاتی ہے وہ نظریں شرعی کہلاتی ہے وہ منت شرح کہلاتی ہے یہ جو ان کو نہیں ہے یہ عرفی نظر ہے کیا کہلاتی یہ عرفی نظر کہلاتی ہے جیسے بادشاہ کو نظر کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جی آپ کی نظر میں نے کیا تحفہ دیتے تو کیا کہتے ہیں آپ کی نظر کیا تو اگر کسی ایسے شخص ہو دیں کہ جس کا مطلب وہ اسٹیٹس نہ ہو وہ مقام نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ کے لیے تحفہ یہ کہتے لیکن جب کسی بزرگ کو دین تو کیا کہتے ہیں حضور آپ کی نظر وہ بھی تحفہ ہے یہ بھی تحفہ لیکن چونکہ برائے ادب ہے ایک تہذیب کا لفظ ہے ایک اچھا لفظ ہے جو بزرگوں کے لیے بولا جاتا ہے وہ کیا بولا جاتا ہے نظر ایسا یہاں پر ہے عی سال ثواب ہی لیکن برائے ادب اس کو کیا کہ دیں گے عیصال ثواب کی بجائے نظر میں نے بزرگوں کی نظر کی نیاز کی تو یہ سارا کا سارا عیصال ثواب ہی ہوتا خصوصاً گیارہویں شریف کی فاتح یہ نہایت ہی عظیم برکت والی شے ہے مجرب ہے یہ تجربے سے ثابت ہے کہ جو گیارہویں شریف کرتا ہے وہ رضی و سے پاک رتی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے اسی طرح عرس اولیاء کرام اس میں کیا ہوتا ہے یعنی قرآن خانی ہوتی ہے فاتحہ خوانی ہوتی ہے نعت خانی ہوتی ہے واد ہوتا ہے بیان ہوتا ہے بزرگوں کے منعقب بیان کی جاتی ہیں کی شان اور عظمت کا بیان ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا شامل ہیں یہ سال ضوابط ہے اس کو براہ ادب کیا کہہ دیں گے نظر اور اگر جو سال کے موقع پر ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیں گے عرس کیا جا رہا ہے رہے منحیات شرعیہ یعنی وہ چیزیں کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ تو ہر حالت مضمون ہے خواہ عرس کے دوران ہو خواہ مسجد میں ہو مسجد میں بھی اگر کوئی گالی دے گا تو وہ حرام ہی ہے باہر دے گا جب بھی آرام مسجد میں دے گا تو زیادہ برا ہے تو جو منحیات شرعیہ جن سے شریعت نے منع کیا وہ عرس کی حالت میں کیے جائیں یا بغیر عرس کی حالت میں کیے جائیں وہ تو ویسے ہی منع ہے اور بزرگوں کے بارگاہ میں کرنا تو اور زیادہ برا ہے اور مزار طیبہ کے پاس یہ باتیں کرنا اور زیادہ مضموم قابل مذمت یہ اولیاء کرام سے متعلق جو بات تھی وہ مکمل ایک ایپ چیز رہے گی طریقت والا معاملہ اس جیون میں اگر پہلے کوئی سوال تو آپ پوچھ لیں مدینہ یہ مجارات جو مطلب اکثر سفر میں ہم جاتے ہیں کہیں کہیں, کہیں، کتنی جگہوں پہ یہ مجارات بنے ہوئے ہیں ہم جا کے کیا وہ ڈائریک ہمیں اس کے معلومات نہیں ہیں ڈائریک کیا السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ سکتے تو یہ پھر ان سے مانگنا اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے اور مطلب عام مجارات سفر پہ بھی جاتے ہیں کہاں کہاں جنگلوں میں کہاں کہاں مجارات بنے ہوتے ہیں تو کیا یہ ان کو جب تک ہمیں معلومات نہیں ہے اسٹریٹ نہیں ہے تو کیا یہ ولی اللہ مان لینا پھر اس کے بارے میں ہمیں مطلب کس طرح مطلب یہ معلومات ہو ولی اللہ کون مطلب کیا مشہور ہیں اور عام مسلمانوں میں وہاں یہ مشہور یہ کہ اللہ کے کسی ولی کا مزار ہے تو ہم بھی یہی اس نے اعتقاد رکھیں گے کہ یہاں کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے ہمیں اپنے اس نے اعتقاد میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے ایک قافلہ تھا وہ تھا ڈاکوں ہوگا چلا ڈاکہ ڈالنے کے لیے راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کیا پرانے زمانے میں سرائے تھے جس کو آج کل ہم ہوٹل کے تھے تو جگہ جگہ سرائے اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی تھی مسافر حضرات وہاں قیام کرتے تھے تو یہ ڈاکوں کا قافلہ وہاں رک گیا اب اس ہوٹل کا اس سرائے کا جو مالک تھا وہ بڑا خوش عقیدہ تھا نا اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم رائے خدا کے مسافر ہیں جھوٹ بول دیا کہ ہم رائے خدا کے مسافر تو وہ چل پڑے تو رائے خدا کے مسافر سن کر اس نے تو کہا یار واقعی یہ لوگ رائے خدا کے مسافر ہیں بہت عقیدت کا مظاہرہ کیا کھانا پیش کیا خدمت کی اس کا ایک بچہ تھا معذور تھا فالش کا اثر تھا اس پر نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا نہ بول سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسے پڑھا رہتا تھا تو وہ جماعت وہاں سے چل پڑی واپس جب ہوئے ڈاکہ ڈال کر اسی جگہ پڑاؤ کیا اب جو اس مالک کے بیٹے کو دیکھا تو وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے گھوم رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے کھیل رہا ہے سارے کام کر رہا ہے بڑے حیران ہوئے یار ابھی ہم تھوڑے دن پہلے گئے تھے تو, تو کچھ بھی نہیں تھا بیسا. اس کے مالک سے پوچھا بھائی کیا ہوا اس کو یہ کیسے مطلب شفا حاصل ہو گئی تو اس نے کہا یہ تو سب آپ کی برکتیں ہیں ہماری برکت کیسے آپ رائے خدا کے مسافر تھے تو آپ کو میں نے جو کھانا پیش کیا تو تھوڑا بچ گیا تھا تو میں نے دراہ عقیدت کہ آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اللہ نے آپ کے ساتھ جو برکتیں رکھی ہوں گی تو اس برکت سے اگر میں اپنے بچے کو کچھ کھلا دوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دے تو میں نے اپنے بچے کو اس میں تھوڑا کھانا کھلایا تو اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا دے دی اس نے صرف حسن اعتقاد رکھا تھا وہ کیا تھے؟, تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن اعتقاد کی برکت اس کو عطا فرما دی تو ہمارا بھی حسن اعتقاد ہے کہ یہاں کیونکہ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ یہاں اللہ کے ولی کا مزار ہے یہاں اللہ کے ولی دفن ہے تو ہمارا بھی حسن اعتقاد یہ ہونا چاہیے ابھی وا کون دفن ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے ورنہ وہ پھر واقعہ یاد کر لیں مفتی احمد نہیں والا بال مبارک کی زیارت ہو رہی تھی فیضان سنت نے امیر سنت اس کو نقل کیا بال مبارک کے جو فضائل بیان کیے نا آپ نے وہیں اس کو نقل کیا تو بال مبارک کی کسی مسجد میں زیارت ہو رہی تھی تو ایک صاحب جو تھے وہ مسجد میں منہ بنائے کھڑے ہوئے تھے اور بڑبڑ کیے جا رہے تھے مفتی صاحب تشریف لے کر اس کے پاس کہا کیا, کیا بات ہے بڑے میاں تو اس نے کہا کہ یار یہ دیکھو لوگوں کو مئ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں کہ کیسے مطلب ان کو پتا دل گیا کہ حضور کا بال ہے کیوں ان کو مطلب اس طرح کا معاملہ یہ کر رہے ہیں یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے مفتی صاحب نے بجائے جواب دینے کے لیے جواب جواب دینے کے اس سے پہلے احساس فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا کہا میرا نام فلاں فلاں کہ آپ کے والد, والد کا نام کہا فلاں فلاں تو جناب کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کے والد یہی ہیں تو بھرم ہو گیا ایک دم سے واپس باہر ہو گیا باہر. ارے لوگ کہتے ہیں میرے رشتے دار کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو پھر مسلمان نے کہتے ہیں کہ حضور کا بال ہے تو مسلمان کے کہنے کی وجہ سے فلاں کو اپنا باپ تسلیم کر لیتے ہو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمہارا باپ ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ہے کوئی ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے ہو سکتا ہے بچوں کو ڈاکٹروں نے تبدیل کر دیا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر رکھ دیا کسی کو پتا چلتا ہے نہیں چلتا تو مسلمان کے کہنے کی وجہ سے تم نے اس کو اپنا باپ تسلیم کر لیا اور مسلمان کہتے کہ حضور کا بال ہے تو وہی مسلمان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ وہی مسلمان یہ کہہ رہے کہ حضور کا بال ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے سمجھے مند رہا کافی کراچی کے اکثر مزارت اسلائی یہ اسی طرح لکھا ہوگا ہو سکتا ہے ممکن ہے حضور آپ نے نظر و نیاز کی جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر بزرگ موجود ہوں تو اگر ہم کوئی تحفہ ان کو دینا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کے دیں کہ یہ حضور آپ کی نظر ہاں کیا ہے نظر کہنا تو ادب ہے نا ادب میں شمار ہوگا توبہ کیا تو بھی کوئی عرض نہیں ہے تو جو اگر آپ یوں کہ آج میں نے وسپا کی مرضی بنائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ یوں کہ میں نے ان کا ان کی گیارہویں کی تو بھی کوئی مسئلہ لیکن گیارہویں کہنے میں ادب ہے نظر کہنے میں ادب ہے برسی کہنے میں اتنا ادب نہیں ہے بزرگوں کے لیے جو سامنے اگر ہمارے ظاہروں اور ہم تحفہ یعنی ان کو دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی ادب میں خوابو خوابو چکے دونوں صورتوں میں ادب یہی جزاک اللہ اب مسلمان مزار شریف پر جائے جی اور جا کر کیا کہ بابا جی آپ دعا کر دیجیے ہمارے لیے ہمارا جی یہ بھی کہہ سکتا ہے بابا جی آپ دعا کر دیجیے یا اللہ کے بلیا ہمارے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ دے دیجیے بس یہیں پر یہ ہے مسئلہ آپ یہ دے دیجئے اور آپ دعا کر دیجئے یہاں پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو مطلب ظاہری افعال دکھائے جاتے کہ اگر یہ تصرف رکھتے یہ اختیار رکھتے تو یہ ہو رہا ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے یہ بے پردہ اور یہ مرد یہ اس طرح کے یہ معاملات اور یہ کے ایک میں مسجد ہے نا یہ اول رہا ہے نا کتنے انبیاء گرام کے وہاں مزارات اب بھی ہیں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم واقع میرا تھا تو وہاں آپ تشریف لے گئے تو وہاں اپنے سارے امبیا کو نماز پڑھائی ہے مشہور واقعہ آپ کا جو براق جس پر آپ سوھار تھے اس کو وہاں باندھا گیا ہے وہ بیت المقدس کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا اور اتنی برکت ہے اس پر ہے وہ آج کس کے قبضے میں کس کے قبضے میں یہودیوں کے قبضے میں تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی معذ اللہ مختار نہیں ہے اس کو قدرت نہیں ہے یہودیوں کو نکال نہیں سکتا وہ پاور ہی نہیں ہے اس کو تو, تو یار کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ کہنا کیسا نا اللہ تعالی نہیں نہیں نکالنا تو اس کی کوئی حکمت ہے بھائی اس کی حکمت وہ جانے خانہ کعبہ خود حضور علیہ السلام سلام تقریباً تریپن سال مکہ مکرمہ میں رہے اعلان نبوت سے پہلے چالیس برس اور اعلان نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ مکرم میں ٹوٹل آپ کا پیریڈ کتنا ہو گیا تریپن سال تقریباً حضور علیہ صلاۃ و سلام اعلیٰ نبوت ہو گیا چلو چالیس برس ہم اعلان نبوت سے پہلے اگر نکال دیں بالسورش تو باقی تیرہ برس تو رہے نا تیرہ برس میں حضور علیہ صلاحت و نے خانہ کعبہ میں دیکھا نہیں تھا کہ بت رکھے ہوئے اللہ نے حکومت نہیں فرمایا محبوب محبوب یہ بت رکھے میں اس کو اٹھاؤ تم میں طاقت نہیں کیا تمہیں طاقت نہیں ہے قدرت نہیں ہے حضور نے بھی نہیں فرمایا اللہ تجھ میں طاقت نہیں ہے تو نہیں اٹھا سکتا ایسا ہوا کبھی اللہ کی حکمت اللہ نے اس وقت ان کو نہیں نکالا نہیں ہٹایا کوئی حکمت ہوگی اس کی اللہ کی حکمت اللہ جانے لیکن پھر یہی بوت حضور علیہ صلاح جب واپس آئے مدین طیبہ سے اور عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ فتح ہوا فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ اللہ سارے بوتوں کو ہٹا دیا اڑا دیا سب کو نکال دیا تو اتنے برس تک خانہ کعبہ میں وہ بوتھ رکھے رہے اللہ کے گھر میں رکھے رہے کیا جواب ہے اس پھر چلو جی حضور علیہ صلاح نے بتوں کو پاک کر دیا خانۂ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا یہ ہو گیا یزید کو دور میں کیا کچھ نہیں ہوا خانۂ کعبہ پر حملہ ہوا سنگ باری ہوئی دادا نے کیا, کیا کیا ہوا بہت کچھ وہاں مظالم ڈھائے گئے تو اس وقت یہ سارے مظالم کیوں ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو نہیں روکا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس پر آپ سمجھ لیجئے بزرگان نے دین کے مزارات پر اگر عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے یہ اگر نہیں ہٹا دی تو ان کا کیا قصور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے یہ حضرات قدسیہ یعنی بزرگ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کے ارادے کے تحت ہوتے ہیں ہر ایک اللہ کے ارادے کے تحت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے یہ حضرات وہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ارادہ فرما لے تو ایسی قہر و غضب کی نظر ڈال لیں کہ ساری کی ساری عورتیں گھروں پہ چلی جائیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے نہیں ڈالتے جب ڈالیں گے جب ایسا ہو جائے گا سب ہر کام میں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے تو اس سے یہ سمجھنا کہ بزرگان دین مختار نہیں ان کوئی قدرت حاصل نہیں تو پھر خانہ کعبہ بیت المقدس کا کیا جواب دو گے تو براہ راست اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے ہاں با اعتبار وسیلہ ان سے مانگا جا رہا ہے کہ یا, یا ولی اللہ اللہ کے ولی ہمیں یہ عطا فرما دیجیے اگرچہ کہ مانگا اس سے جا لیکن یہ وسیلہ ہے اللہ تعالی کی عطا سے یہ دے گا وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی حضرت جی بی صلاح نے کیا فرمایا تھا یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے آن ذکیہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں تو جیبی سلادم سلطم فرما ہے کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں بیٹا دینا تو اللہ کی سفت ہے تو اگر اولیا گرام سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے تو جبی علیہ سلادوں سلام تو خود دے رہے میں دینے کے لیے آیا یہ کوئی خدا تھوڑی ہے تو میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے دیا ہے جبھی تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حیات ہے اس کو اگر پوجا جائے اس کے آگے سجدا کیا ہے تو کوئی شرک نہیں ہوگا اور اگر جو مر کو اگر پوجا تو جائے گا تو اگر کوئی فرعون کو جو خدا ماننا تو سارے کے سارے مسلمان ہی لے کب مشرک ہوا تھا فرعون خود مطلب مشرک نہ ہوا ایمان نہ پڑا وہ تو زندہ ہی تھا نا مرنے کے بعد اس نے تھوڑی کہا کہ میں خدا ہوں مرنے سے پہلے کہا تھا اس نے تو شرک شرک ہے کا مرنے سے پہلے کیا جائے کسی کا کسی کے مرنے کے بعد کیا جائے وہ شرکی رہے گا اور اگر یہ شرک ہی ہے تو دیکھیے یہ کیسا شرک ہے کہ قیامت کے دن بھی ہو رہا کے دن اپ نے کہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا سب کے سب کہاں جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان سے فریاد کریں گے کہ آپ ہمیں بچائیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تو بچا آدم علیہ السلام سے فریاد کرا آپ ہمیں بچائیے گھومتے گھومتے گھومتے پھر حضور علیہ السلام السلام کے پاس جائیں گے حضور بھی یہ نہیں فرما کہ تم نے شر کیا انا کہیں گے اور نبی دعو الا غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا ہم مزارہ پہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے وہ نہ سمجھ ہے اگر ہم عرف عام میں اس طرح سے مانگتے ہیں کہ ولی ہمیں یہ عطا فرما دیجئے تو اس بچے کے ذہن میں کیا اثرات ہوں گے کیا وہ یہ ذہن لے کے اٹھے گا کہ میرے والد جہاں جاتے ہیں وہی وہ اللہ ہے وہی وہ خدا ہے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے تو اس کو کیا کرے بچے کے سامنے پھر آپ اپنی امی سے کھانا ہی مت مانگا کریں کہ امی کھانا دے بچہ کیا سمجھے گا کہ کھانا دینے والی امی خدا ہے ماض اللہ بچے کے سامنے آپ کسی سے خرچہ ہی مت مانگا کریں بچہ سمجھے سمجھا ماض اللہ یار یہ تو خدا بن گیا تو خرچہ یہ دے رہا ہے ہر جگہ خدا ہی خدا اس کو نظر آ رہا ہے ماض اللہ بچے کے سامنے یہ کیوں نظر نہیں آ رہا اس کو صرف مزارات ہی پر کیوں اٹیک روزی کون دیتا ہے رزا کون جب رزاق اللہ ہے تو امی سے کیوں مانگتے ہو بھائی بیوی بی سے کیوں مانگتے ہو اللہ سے مانگو سفا دینے والا کون اللہ تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی حاکیم حاکم داد دباد کچھ نہ دے مردود یہ مراد آیت خبر کی ہے کون سی آیت میں آیا کون سی حدیث میں آیا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے ایک حدیث ایسی دکھا دو قرآن پاک ایک آیت ایسی دکھا دو کہ اولیا گرام امبیا گرام اللہ کی اجازت کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ایک آیت ایک حدیث تو اسی دکھا لو اہی نہیں تو دکھائیں گے کہاں سے جی. تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا مسوسہ ہے کہ مزارت میں جائیں گے تو بیٹے کے ذہن یہ بنے گا تو پھر ماں سے کھانا بھی مت مانگو نا بھائی ماں بھی تو اس کا ذہن بن سکتا ہے نا کہ رازک تو میرا باپ کیوں کہتا ہے اللہ ہے میرا باپ تو امی سے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رازک امی ہو گئی مازاللہ ایسا تو نہیں ہے. جی. اولیاء کرام سے گناہوں کی بخشش مانگنا یہ آپ ہمارے گناہ بخش دیں ہاں اس, اس طرح کے الفاظ حضور علیہ صلاح السلام کے لیے صحابہ کرام سے منقول ہیں کہ یا رسول اللہ میرا گناہ معاف کر دیجیے گناہ معاف کر دیجیے اس طرح کے الفاظ صحابۂ کرام سے اس مضمون کے الفاظ منقول ہیں مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالی میرا گناہ معاف کر دیں مرادی یہی ہوتی ہے یہ اولیا کرام کی بارگاہ میں جا کے خاموشی سے اپنی حاجات کو دل میں رکھے اور آواز سے ان سے مانگے دلوں کے حالات کو بھی وہ جانتے سب کے حالات سب کو جانتے ہیں سب سب جانتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی سے مدینہ یہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہاتھی پہ غیب سے آواز آئی جی جی <laughs> اس سے کیا مراد لیا جائے یہی مراد بھی میں نے کیا. یا تو الام ہوتا ہے یا فرشتے کی مارفت خبر دی جاتی ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کی صلاح کی کوشش ان شاء اللہ